بسم الله الرحمن الرحيم باب الصعيد الطيب وذو المسلم يكفيه من الماء امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے ان عقاد سے دو مسئلوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری اصعید و طیب سعید کی تفسیر اور مراد بتانا چاہتے ہیں دوسرا مسئلہ اس باب میں یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تیمم کی حیثیت بتانا چاہتے ہیں کہ تیمم یہ طہارت مطلقہ ہے یہ دو مسئلے ہو گئے مسئلہ اور اختلاف یہ ہے کہ آیا سعید قرآن عظیم میں آتا ہے فتعیم امو سعید ان سعید طیب پہ مسح کرو اب سعید سے کیا مراد ہے امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سعید سے مراد تورا بمبت ہے وہ مٹی مراد ہے جس میں ذرخیزگی ہو اور قوت امبات اس میں موجود ہو تو تیم سعید ممبت کے علاوہ دوسری کسی چیز پہ نہیں ہوتا یہ امام شافی رحمہ اللہ کا مسلک ہے جمہور علماء حضرات کا مسلک بشمول امام بخاری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ سعید سے مراد وجہ الارض ہے چاہے وہ تراب بھی ممبت ہے چاہے وہ رمل ہے ہے تم کیوں کہ دو ہے اب میں اردو میں بات کر رہا ہوں یہ پش فتح دے رہا ہے تو چاہے وہ ریت ہے چاہے وہ اینٹ پتھر ہے جو چیز بھی ہے ٹھیک <تصفح> <تصفح> <تصفح> ہے بھائی امام بخاری رحم اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تراب ممبت یعنی اس سے مراد صحیح سے وج العض ہی مراد ہے تراب ممبت مختص خاص نہیں پھر آگے امام احمد و امام مالک کا احناف کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو منجن سے تراغ ہو مٹی ہو ریت, ریت ہو سب کچھ ہم کہتے ہیں کہ ماں کان منجنسل الارض ہر وہ چیز ہے کہ لا فرق ولا یوزاب لا لایو ولا والا جو کہ آگ میں پگھلتا نہیں ہے جلتا نہیں ہے ایک نہ ہوگا نا ایک پگلا سے پگلے نہ اور جلانے سے جلے نہ لا حرق ولا لا یہ مراد ہے تو گوے کہ ہمارے نزدیک جو ہے مٹی پر پتھر پر ریت پر ہر ایک چیز جو لا زاب ولا لاجو کے قبیلے سے ہو تو اس پہ تیم جائز ہے تو گوے کہ لکڑ پہ نہیں ہوتا ہے سونا چاندی پہ نہیں ہوتا امام بخاری رحم اللہ یہاں پہ اس سعید کی تفصیل بتاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سعید سے مراد ہے بس زمین مراد ہے چاہے وہ تراب ممبت ہو یا تراب غیر ممبت ہو جیسے کہ یمن سعید کی بات ہے لابا اسب صلا صابقاتی و تیم و اگر خورا اور زمین ہے اس پہ نماز ہوتی ہے تو اس پہ تیمم بھی ہوتا ہے قرآن عزیز میں بھی اللہ کریم حدیث حدیث پار میں بھی آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو علت لیل عرض و توہورا تو کیا ریت پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں پتھر پہ ہوتی ہے تو جس چیز پہ نماز ہوتی ہے تو اس پہ تیمم بھی ہوتا ہے قبر مک کیا گل مک ہے ٹھیک ہے علماء حضرات ٹھیک ہے یہ جمہور کا مسئلہ دوسری بات جو ہے وہ طہارت کے بارے میں ہے کہ یہ تیمم جو ہے طہارت مطلقہ ہے یا طہارت ضروریہ ہے یہاں بھی امام شافی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ تیمم جو ہے یہ طہارت ضروریہ ہے اور وہ ضرورت یا تقدر و بے تو ضرورت تو یہ تقدر ہے بقدر ضرورہ تو گوئے کہ تیمم سے ایک فرض نماز ہوتی ہے اگر فرض آخر اسی وقت میں ادا کرو گے تو اس کے لیے دوسرا تیمم آپ کو کرنا پڑے گا اور جمہور ایم ثلاثہ فرماتے ہیں کہ تیمم جو ہے یہ طہارت مطلقہ کل وضو ہے تو وضو میں آپ بیک وقت کتنے فراز پر سکتے ہیں جتنے چاہو تو اس طرح کے ساتھ بھی آپ وقت یعنی قبلہ حدوث حدث آپ جتنی مرضی عبادت کرے فراز پڑھنے پر سکتے ہیں. امام بخاری ان دونوں مسئلوں میں جمہور کی تائید فرماتے ہوئے امام شاقی علیہ رحمت کے قول سے اختراض کر رہے ہیں اب سمجھ گئے ہو سنگیوں یہ دو مسئلے تھے آگے حدیث مختصر ہے باب اندو وضول مسلم میں مٹی پاک جو ہے یہ مسلمان کا کیا ہے وضو ہے یہ یعنی پانی ہے وضو المسلم یہ پانی ہے مسلمان کا یک سی من المائیں کافی ہوتی ہے یہ مٹی اس کے لیے پانی سے جب کہ پانی نہ ملے یا پانی ملے لیکن قدرت استعمال نہ ہو بس وقال حسن امام حسن فرماتی یجزی اتم مانا کافی ہوتا اس لیے تیم اس کے لیے تیمم معلوم یفدس جب تک کہ ناط موجود نہ ہو حسن بصری کے قول سیما میں بخاری جمہور کی تعریف کر رہے ہیں کیا تیم و مطلقہ کہ تیمم کے مطلقہ تہار کے ہے جس وصو سے معلوم یفدس جتنی عبادات مرضیوں کر سکتے ہو اسی طرح یہاں بھی ام ابن و عباس و متیمن اور امامت کی ابن عباس نے اس حال میں کہ متیمم تھے تو اب یہ ہے فاض علما کا قول ہے اور امام محمد کی کتر منصوب بھی ایک قول ہے کہ متیمم جو ہے متوزین کے لیے امام نہیں بن سکتا ہے اس لیے کہ تیمم جو ہے تو آرٹ ضروری ہے اور وضو تو آپ کے ہے تو یہ اصل ہے تو جب اصل ہے تو گویا کے صاحب وضو یہ کامل ہے اور متیمم جو ہے یہ ناقص ہے تو گویا کہ ناقص کاملین کے لیے نماز نہیں پڑھا سکتا اس لیے امام بخاری نے فرمایا کہ وہ ام ابن عباس و متمن ابن عباس نے تیمم کیا اس حال میں کہ وہ امامت کی اس حال میں کہ وہ متیمم تھے گو کی قیام تو آرتی مطلقہ ہے وقال وکال یحبن سعید لابا سے بسلا ٹھیک ہے نا بن سعید القطان کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں نماز پڑھنی اعلی صابا خا پہ سبقہ اس زمین کو کہتے ہیں جو خورے نمناک مٹی ہو نمکین مٹی ہو جس میں ان بات کی قوت نہ ہو اس کو ارض سباقہ کہتے ہیں تو گوئے کہ عرض سباقہ تو غیر من ہوئی نا تو گوئے کہ امام بخاری رحم اللہ نے فرما دیا لابا سے بصلا سباقہ تو جب ارض سباقہ پہ نماز ہوتی ہے تو جولطر مسجد و تورن ہے تو جہاں نماز ہوتی ہے تو وہ زمین متحر بھی ہوتی ہے اور ساتھ وہ تیمم بہا بھی, بھی کہہ دیا ہے کہ تیمم بھی پہ ہوتا ہے تو گوئے کہ امام شافی نے جو ممبد کا قید لگایا تھا تیمام بخار نے اس کے ترجید کر دی ہے تو دونوں مسئلے ثابت ہو گئے کہ سعید سے مراد وجل العرض ٹھیک ہے نا مولانا صاحبہ اور دوسرا مسئلہ ہے ات اتم متحرت متلقا لا تہارت ضروریہ کما کالح شافی رحم اللہ کیف الحال گا خو منگا مدرسے والی مسلک جوڑتی سبق مسلمان سنگے صاحب سلائی مسئلہ ہو گیا ہے جی،, جی مختصر سے حجی دیکھنا ہے بس ایک, ایک مسئلہ پڑھو کہ اس سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے اب اس مسئلے میں یہ جو ابھی تک فارث صاحب نے جو روایت نقل کی ہے جو حدیث پڑی ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ ایک رات سفر کر رہے تھے پوری رات سفر کی جب رات کا آخری حصہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کرنے کا ارادہ فرمایا صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آرام کرو اب رات کے آخری ٹیم میں جب اول حصے میں انسان بیدار رہتا ہے تو آخری حصے میں ادمی بہت تھک جاتا ہے تو نیند بہت زیادہ پسند اور محبوب ہو جاتی ہے اور بہت مزیدار ہوتی ہے پسند ہو جاتی ہے تو صاحب کرام سو گئے نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو اپنا الارم مقرر کیا کہ تُو نے ہمیں جگانا ہے لیکن باہر تقدیر اللہ کا کرنا ہوتا ہے بلکہ اللہ کا کرانا ہوتا ہے یہ قانون اللہ نے بتانا تھا تو بلال کو بھی سلایا تو جب سورج طلوع ہوا تو سورج کے شعاع جب صحابہ کرام پہ لگے تو چار صحابہ ہیں جو سب سے پہلے بیدار ہوئے ہی ہیں ابو بکر صدیق سے ہیں ابو رضا ہے عمران ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ ہیں ٹھیک ہے اور کسی کی یہ جرعت تو تھی نہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام کو جگائے نہیں سے تو حضرت عمر اپنے مزاج کے مطابق کان رن جلی دن تو اللہ اکبر واحبر اللہ اکبر،, اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر بآواز با بلند کے لگے کہ نبی علیہ السلاط اسلام بیدار ہو جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی زیر نہیں ہے کوئی ذرا سانی نہیں ہے پرواہ نہیں یہ ناراض نہیں ہونا پریشانی کی بات نہیں ہے بس اب لا زیر تک ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد لا زیر کی وجہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے نا اور صحابہ کرام کا جاگنا اور اس کی وجہ تو یہ حدیث آسان ہے دیکھو توجہ کرو حضرت اوف کہتے ہیں کہ حدثنا ابو رضا ابو رجا صحابی نے ہمیں یعنی تابی نے ہمیں حدیث سنائی ان عمران عمران ابن حسین سے پالا عمران کہتے سفر سفران نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سے تھے وعین آطرینہ اور ہم نے رات کا سفر کیا اسرا کہتے ہیں سفر السفر بل حت کناسی آخری لوگ جب ہم ہوئے آخری حصے رات میں تو وقعنا وقعتن تو پڑاؤ ڈالا ہم نے پڑاؤ ڈالنا پڑاؤ ڈالا پڑاؤ ڈالنا اب دیکھو ولا و خاتون اہلا عند نہیں ہوتا کوئی پڑاؤ میٹھا مسافر کو منا اس آخری وقت سے آخری وقت میں جو پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے یہ بہت میٹھا ہوتا ہے ایک لفظمان ہو گیا اب آپ مانا اساتذہ سے سنا ہے وہ تو کیا مانا لیٹ پڑے ہم لیٹ پڑھنا والا وقات آخلائن گل مسافر میں نہ نہیں ہوتا کوئی لیٹنا زیادہ پسندیدہ کسی مسافر کو رات کے آخری حصے میں اس لیے کہ تکان بھی ہوتا ہے اور نیند بھی اپنے عروج پہ اور شباب سے ہوتی ہے ہما قزنا اللہ ہر روشم سے نئی بیدار کیا ہمیں مگر دوب کے تپش نے دوب کے تپش نے اس دوب کے تپش کو یاد کرو آگے ارتحال پہ بات کرنی ہے لیکن یاد رکھو دوب کے تپس سے مراد طلوع آفتاب کا ادب دن تک نہیں ہے نق سے طلوع مراد ہے اور نفسی طلوع کے وقت بھی گرم گرم علاقوں میں رات کے بہ نسبت نفسی سورج کی گرماش نفسی اے طلوع کے وقت بھی گرماش محسوس ہوتی ہے اس لیے کہ ہم شادی اب ارتا سے بات کریں گے نا تو ہمیں گویا کہ سورج کے تپش نے ہمیں بیدار کیا کہ تو سورج کے تپس برا کیا ہے نفسی ظہوری شمس ہے پکان اول من استقد فلان سم, سم, سم فلان سم فلان سب سے پہلے اٹھنے والا فلان تھا اس کے بعد فلان تھا اس کے بعد فلان تھا اب سمجھ گیا جناب بہت سین فروع کہ سب سے پہلے جو آدمی اٹھا وہ ابو بکری صدیق صاحب تھے ٹھیک ہے نا اور دوسرا جو ہے وہ عمران ابن حسین تھے اور تیسرا جو ہے وہ ابو رجا ہے یا عمران ابن حسین کے ساتھ جو روایت میں شریک ہے اور چوتھا ادمی ابو بکری صدیق اے حضرت عمر رضی الام ہے تو ٹھیک ہے نا فلان سم فلانو سمیم ابو رجا آؤ کہتا ہے کہ مجھے ابو رجا نے تو ان کے نام بتائے لیکن فنسی اوفر مجھے بھول گئے مجھے ذہن سے نکل گیا سمہ عمر نلخطاب اور راب پھر عمر سے تین میں سے چوتھے اول ابو بکر اس کے بعد عمران ابن حسین اس کے بعد عمران ابن حسین کا ساتھی یا بعد کہتے ہیں ابو جائے یا کوئی اس کا ہم سفر ہے شری اور چوتھے نمبر پر حضرت عمر صاحب ہیں اچھا وکان نبی اب دیکھو یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ ہے معنی یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام آرام فرماتے ہوتے تھے تو کوئی صحابی آپ کو جگانے کا عزم ارادہ نہیں کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام سے لوگ ڈرتے تھے یا آپ کسی کو کیا نام ہے توبیق فرماتے تھے نا اصل وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کی نیند کی کیفیات بھی معلوم نہیں تھے کہ آیا اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا واردات ہوتی ہیں یعنی اللہ کی طرف سے تعلق ہے وہی ہے کہ ہم جگائیں وہی کمیت حل آ اس اعتبار سے ہم بڑے ادب کرتے تھے اور ڈرتے تھے تو ہم یہ تک بیدار کرانے کے لیے ہم ہمت نہیں کرتے تھے وقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمزانامہ جب سوتے تھے لمحوں خز ہو ہم بیدار نہیں کرتے تھے حتہ یقو یا تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یستے بذات خود ب مرضی خود بیدار ہوتے کیوں اس لیے قلعہ لا ندی اندی لا اس لیے ہم نہیں سمجھتے تھے مایوس جسولفینوں میں ہی کہ آپ کو اس نیند کی کیفیت میں کیا واردات پیش ہوتے ہیں کیا حالات پیش ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ آپ کے کیا نسبت ہے فرم مستح قد جب عمر بیدار ہوئے وارانا شا بنناس اور دیکھ کر وہ کیفیت جو لوگوں کو پہنچی ہے پہنچی ہے کیا ہے بھائی ابراہ لوگوں کیا کیفیت پہنچی ہے اخلاق پریشانی نماز کے تاثیر میں اور نماز کے قضا ہونے میں اچھا وکانجن جلیدن یہ فکبر کے لیے علت پہل بیان ہو رہا ہے کیا تھی عمر نے تکبیر پڑھنے شروع کیا اس لیے کہ عمر جو تھے جلیدن بڑے سخت آدمی تھے دار اور سخت قسم کے آدمی تھے فقبر حجن اللہ اکبر کا ورفاس ہو تو بے تقبیر آواز کے لا اکبر فلم فما زالیو کا برو تکبیر پڑھتے رہے پڑھتے رہے وہ یارفم سوت و سو بھی تقبیر حد تھا صوت ہن صلی اللہ علیہ وسلم یا تک اس کی آواز کی بنا پہ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے فلم قزہ بیدار ہوئے شک و لہی الصابم صحاب کرام نے فریاد کی نبی پاک کی طرف اس چیز کے بارے میں جو آپ ان صحاب کو پہنچی ہے یہ نماز کی تاخیر و قزائی فرما لا زیر کوئی ذر نہیں یا فرمائے لا یزیرو کیا مانا کوئی ذر نہیں پہنچتا آپ کو یہ شک کی راہی ہے کیا آپ نے یا لا زیر فرمایا لا یزیرو فرمایا اب دیکھو سنگیو سنگیوں اس حدیث پہ ایک اشکال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھے صحابہ اٹھ گئے آپ نہیں اٹھے صحابہ اٹھ گئے آپ تو بیدار تھے نسلے کے حدیث میں جو آتا ہے پیغمبر علیہ السلام کیا ہے نا مت وبئی افزان آپ کے آخیں مبارکے تو نیند نیند کرتی تھی لیکن آپ کا دل مبارک بیدار تھا جب آپ کا دل بیدار تھا تو آپ سے نماز کیسی چلی گئی بات سمجھ گئے سنگی ہو بات سمجھ رہے ہو اس کا سب سے مقدہ چکدہ اور سونا جواب یہ ہے کہ سورج کا طلوع ہونا اور سورج کا غروب ہونا یہ امر مخصوص ہے اس کا تعلق آنکھوں سے ہے دل سے نہیں ہے بس اس سے اچھا جواب دوسرا نہیں ہو سکتا یہ ایک امر مخصوصات میں سے ہے تو آنکھوں سے اس کا احساس ہوتا ہے دل سے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پوری حالت معلوم نہیں ہوئی ٹھیک ہے مورا ذکری رحم اللہ فرماتے ہیں یہ بابا سفیہ علماء لکھتے ہیں یہ سب بلال کی انا انا کی مار ہے کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تم پڑھ چکے میں یقلا میں یقل اوللا فقال بلال انا اکل حکم نا ایکتمت اک لک لے لک لنا ہماری رات کی چوکی کر میں یک لنا یہ آنا کی مار پڑ گئی اور جب آنا کہا تو وہ بھی سو گیا سلایا گیا آپ سمجھ گئے یہ سفیا کی باتیں اچھی سی اچھی باتیں ہیں اب کہتے ہیں بابا اللہ نے یہ معاملہ کرانا تھا اس لیے کہ قانون اللہ بتائے کس کے لیے قزائی نمازوں کے لیے آپ سمجھ گئے ہو مولانا صحبا فقال اللہ زیر ادا اب یہاں پہ ایک سوال ہے سنگی ہو کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں سے لیٹ ہو گئی ہے دیر سے ہو گئی ہے اب یہ نماز کا رہنا یا نماز کے قضا ہونا یہ ضرور نہیں ہے یہ تو سب سے بڑا ذرا ہے ابرار سے نماز رہ جائے یہ پریشان ہوتا ہے نماز رہے گی اور صاحب ایک سے بھی نماز رہے گی آپ سے بھی رہے گی آپ نے فرمایا کہ لا لازر یہاں کوئی نقصان نہیں ہے حالانکہ تو نقصان کی بات ہے محدثین فرماتے ہیں کہ لا لازیر نفی زر سے نماز کی فوجی کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ نفی ذرا سے اسم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی نیت نماز سے رہنے کی نہیں تھی آپ کی نیت تو نماز تک تھی اس لیے ہم نے چوکی دار بھی رکھا تھا لیکن ابھی چوکیدار بھی سو گیا ہے ہماری نیت تو نماز کو چھوڑنا نہیں تھا ہماری نیت نماز پڑھنی اپنے وقت کی تھی لیکن ہم پہ نیت غا... نیند غالب ہو گئی ہے اس لیے ہماری نیتوں میں کوئی قصور نہیں آیا تو لہذا لا زیر یعنی نیت کے اعتبار سے ہم پہ کوئی گنا نہیں ہے اب بات سمجھ اگر اگرچہ نماز تو مؤخر ہو گئی ہے لیکن لا زہرا یا لا لنا فی تاخیر سلاطی لن نیتنا اقامت و یا ادا و فی وقت یہاں جیسے آپ نے حدیث پڑھی ہم اس کا لہ ست تفریح میں لحصت تفریط فی نمت تفریح تو پھر یا کھو تو, تو نوم میں نہیں ہے وہ تو زمیہ ہے تو ہم تو سو گئے تھے تو لا زیرا اس لیے سواب اکرام کو تسلی دی گئی ہے اب بات سمجھ گئے ہو آگے جاؤ کیا بتا خاص اچھا اس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو کہا کہ ارتحلو چلو تو فرت اعلی سہاب کرام چل پڑے فسار غیر بڑی دن انہوں نے سفر کیا لیکن میں بہت دور اچھے یہاں پہ لکھو وجہ ارتحال کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ارتحلو چلو یہاں سے فرت اعلی سہاب چل پڑے کیوں کیونکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ ارتحاد یہ ہے کہ جس طرح دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ ان نہ بہار ان نہ بہادل شیطان <سؤال> یہاں پہ شیطان ہے تو لہذا ادھر سے چلے جاؤ احناف کہتے ہیں کہ وجہ ارتحال یہ ہے کہ یہ وقت مکروہ تھا وقت مکروہ تھا اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو طلوع ہوتی وقت کے دور میں نماز نہیں ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ارتحلو ہلو چل پڑو مسئلہ کہ ہم کی سمجھ گئے ہو ارتحلو جاؤ کیوں جاؤ یہ وقت مکروا ہے اوقات مکروہ میں نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے اس لیے آپ نے فرمایا ارتحلو ہلو شواب یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ پہلے حدیث تم, تم سے بھول گئی ہے ہمارے قزنا اللہ حرو شخص سورت کی گرماش نے ہمیں بیدار کیا ہے تو وہ ہے کہ طلو تو ہو چکا تھا ہم کہتے طلو ہوا نہیں تھا ابھی طلوع کا فسٹ میں ہم سرا کہتے تم کیا کہتے جو چڑھتا ہے تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے ہاں اور جل آنے دن نور سرا ایک بس سورج کی سواد جب نظر آتے ادا ہوتے اندر بار ہاں یہ چٹکا ہے تو اس کے جو اثر ہے اس کی گرماش مراد ہے نہیں سمجھتے ہوں لکنیک اگر دونوں ہو جائے تو کیا بات ہے دونوں حدیث عمل ہو جائے خیر تعین فرمائے ارتحال کرو اس لیے کہ وقت بھی غیر مناسب ہے اور واضح میں بھی شیطان ہے تو چل پڑے تو دونوں اگر ہو جائیں تو ادھر کوئی جھگڑا ہے کوئی منافع ہے تو بچی ہے فسار وغیرہ بھائی سمن ازلا فتح نبی پار نے پانی منگایا پتہ وزا وضو کیا و نود اعلان ہوا نماز کا آزان دی گئی فصول اللہ بنا سے نماز پڑھائی فلم فت علم صلاحطی جب آپ نماز سے پارغ ہوئے متضرن اچانک آپ نے دیکھا ایک آدمی متزلن کے اعتزال کرنے والا تھا موتزری نہیں یعنی ارب ایک طرف بیٹھا ہوا موتزرین کنال کشی کرنے والا ڈھک ان کے کہنا پختو مزہ کے گنا لم اسلما قوم کی نبی علیہ السلام صحاب کرام سے مل کر نماز نہیں پڑھی تھی حضرت نے فرمایا منا کیا فلان اے فلان احے فلاں کس چیز نے تجھے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روک دیا آن تو سلیہ مال قوم کے تم قوم کے ساتھ مل کر نماز پڑھتا کہنے لگا سہابت نہیں جنابت مجھے جنابت پہنچے والا ماں پانی نہیں ہے غسل کے لیے خوال حضرت نے علیہ کا بعید بہنو یقینی کا کچھ بے لازم ہے سعید کے استعمال کرنا جیتے کافی ہے باب ا سعید القیب حضول مسلم آز ا موضوع ترجمہ الباب اے راشد بھائی تم بیدار ہو میں رات مطالعہ کر رہا تھا ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا پڑھ رہے ہیں نیچے صاحبان نے لکھ دیا آزا موضوع ترجمہ امام بخار اتنی لمبی حدیث ذکر کی ہے ترجمہ کے لیے تو آفرین علم بخار یعنی سوچنے کی بات ہے نا ابھی ہمارے لیے تو باب لکھ دیا ہے اور ابھی حدیث بھی ہے پھر ادھر ادھر بھی لکھ دیا کہ آ جا ترجمہ اور اگر کسی نے ڈالی ہو دماغ کام نہ کرتا ہو تو یہی موجود ترجمہ ہے ہمارے تو بڑے مسائل ہیں لیکن آن اللم امام الباری رحم اللہ اتنی لمبی حدیث کو زیاد کرنا پھر اس میں دیکھنا کہ بھائی اس حدیث میں کیا نکالوں پھر اس کو دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے, دیکھا ہے تو علیہ کبھی سعید اعید الدین بہت اکبر امام الباری اس لیے ایک مول تھا تو تم بعض وقت ہو ہمارے ایک استاد تھے وہ مذاق کر رہے تھے تو کہتے ہیں بعض وقت لوگوں کو عقیدے توحید کا حیضہ لگ جاتا ہے حیض نہیں اچھا حیض کیا اچھا تو کسی مولوی نے کہا کہ امام بخاری کے قبر پہ جب نہیں گیا میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ دل تو ہوتا ہے کہ تیرے قبر سے میں تیرے قبر کو میں چوپ لوں گا لیکن شریعت نے مجھے روکا ہے تو اس سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ یہ چوازی تقدیل استق... قبر کے یہ قائم اسے اس کسی ملبی کے پیچھے نہ لگو نا آپ یاد ہے آپ کو قصہ یاد ہے تو میں بھی کبھی کبھی کہتا ہوں کہ میں بخاری کو جو علم کو جب دیکھا جائے نا ایک دن میں رواج کو دیکھ رہا تھا تو پھر میں نے علم کر دیا میں نے کوئی بخاری بخار میں ایسا نہیں کہ گھر والے دیکھ رہے تھے مجھے کہا کہ آپ نے ایسے کیوں کہ میں نے کہ میں قسم اٹھا رہا مزاق کیا نا تو کہتے کس کے ساتھ آپ کی بات تھی میں نے کہا بس یہ خفیہ لوگ ہیں میرے ساتھ انہوں نے بات کی تو میں نے قسم اٹھایا کہ بھائی مجھے اس بخاری کی قسم ہے پھر میں نے انہوں انہیں بات سمجھا کہ اصل بات یہ ہے کہ اس میں دیکھ رہا تھا امام بخاری کے علم نے مجھے حیران کر دیا یہ بھی اتنی لمبی حدیث پت کتنے دفعہ دیکھی ہوگی پھر جناب علی سے استعمال کیا ہوگا پھر اس پر عنوان لگایا ہوگا یہ بہت مشکل کام ہے سوالے کے بھی صحیح ڈفینو یقین کا سمسارم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی علیہ السلام سفر کرنے لگے فش نکھائے من سن لا لوگوں نے نبی علیہ السلام کو فریاد کی پیاسی اب یہ پیاس کا پا نظر نبی پاک اترے فدا فلان فلان کو بلایا عمران راوی کو بلایا کان حسنی ابو رجا ابو رجا نے کہتا ہے کہ ابو رجا نے مجھے تو اس کا نام بتایا تھا لیکن نسیحو اوف مجھے بھول گیا ہے ودا عمران کو بلایا علی صاحب کو بلایا بقال فرق اظہب جاؤ تم دونوں فب تگی الما فب تگی الما کرو پانی کا تو فن طلقہ دونوں چلے گئے پانی دیکھ رہے نو سنگیوں اگر نبی علط اسلام عالم الغیب ہوتے عمران و علی کو نبی پاک تکلیف نہ دے دے اور فرماتے کہ کے پانی ہے تم جاؤ رات میں ایک عورت آئے گی وہ اونٹ پہ سوار ہوگی اس کے ساتھ اونٹ پہ مزادتیں ہوں گے ان کو اس عورت کو ذرا لے آؤ کہ اس کا پانی اس سے ہم پانی لے کر استعمال کر لیں لیکن آپ بھی ان میں نہیں تھا اس لیے عمران و علی کو بھیجا اور شیعوں کو کہو تم جو کہتے ہو مولا علی اور علی مشکل پوچھا اور تم کہتے ہو کہ ان شیانا ناج البلان نے انہوں نے کتاب میرے پاس ہے ناج البلانا شیو کی بڑی کتاب ہے جیسے تمہاری بخاری اور مسلم ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ آئما جتنی بھی ہیں ان پہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ہے تو پھر علی صاحب پہ پہنے کیوں پوشیدہ وہ گم رہا پھر رہا جب گئے تو فتح ٹھیک ہے فن تو دونوں چلے گئے تو فتح عمراتن دونوں ان کی ملاقات ہوئی نہیں سامنے ہوئی ان کی ایک عورت نے نے ممان اللہ بین مزاد نے اوسطی حتع ملا بہین اللہ سو جو کرو ایک عورت ہے بین مزاد یعنی سوار ہے اپنی اونٹنی پر اس حال میں کہ بین مزا تو بڑے بڑے مشکیزوں کے درمیان ہے اب اونٹ پہ خود سوار ہے ادھر بھی ایک مشکیز لٹکایا ہے پانی کا اور ادھر بھی ایک لٹکایا ہے تو درمیان میں خود بیٹھی ہوئی ہے تو مزاجین پہ نہیں بیٹھی ٹھیک ہے اوسطی حتی راوی کا شک ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ مزادین ان دو یعنی ان بڑے بڑی مشکیزوں کو کہتے ہیں بڑے بڑے مشکیزوں کو کہا جاتا ہے اچھا من مائن یعنی مزادتین مزادتین من مائن الا علاب اللہ جو اپنی اونٹنی, اونٹنی پہ سوار تھی اونٹ پہ سوار تھی اور درمیان میں خود تھی اطراف مزادین کو لٹکایا گیا تھا فقال عالو اب عمران نے کہا اے نل مو اور پانی کتنے تو جو پانی لا رہی ہے نا یہ کہاں ہے پانی اس عورت نے کہا آدی دل مائے امسی حاض آدھی دل مائے ملاقات میرا پانی کے ساتھ ٹھیک ہے نا امسی سی حاض آ اس وقت تھا انہوں نے کہا کہ پانی کہاں ہے اس نے کہا کہ آج ہی بل می اب سے حاضر کہ میری ملاقات پانی کے ساتھ کل اس وقت ہوا ہوا کہ چوبیس گھنٹے شب روز کا سفر ہے پانی تک شب روز کا سفر ہے کل اس وقت میں پانی کے پاس و نا پر نا فلو فن اب توجہ کرو بھائی سنگی ہو اب اس کی دو باتیں ہیں یا پھر وہ فرو نہ ہمارے مرد جو ہیں تو کیا ہیں فلو گھروں سے نکلی ہوئی ہیں ہمارے مرد گھروں سے نکلی ہوئی ہیں آپ نے آشے تو پڑھا ہے نا ہمارے مرد گھروں سے نکلی ہوئی ہیں گوئے کہ ہمارے گھر جو ہیں مردوں سے خالی ہیں اب اس کی کیا توجہ کریں گے کیا وجہ ہے میں نے تو کئی شروع دیکھے ہیں پتہ تم نے دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اس عورت نے اپنا مقصد سفر پیش کیا کہ میں اتنے دور ایک رنگ کی حیثیت سے پانی کی تالاش کے لیے آئی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ نفر و ناخلوف ہمارے مرد گھروں سے باہر کاموں کے لیے گئے ہیں تو بری مجبوری میں گھر से گھر سے نکل کر پانی کے لیے آئی ہوں یہ ایک بات ہے اب آ سمجھ گئے ہو بھائی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نفر مر جو ہیں وہ بھی پانی کے تالاش میں گوم رہے ہیں لیکن مجھے پانی مل گیا تو میں لا رہی ہوں لیکن یہ گل چنگی نہیں ہے اس لیے چنگی نہیں ہے کہ آگے بات آتی ہے کہ یہ جب تاخیر سے گھر پہنچی انہوں نے پوچھا ایسے کہ تو اپنے خلاف عادت لیٹ کیوں آئی ہے تو یہ مسئلہ اچھا نہیں لگتا اب بات سمجھ گئے ہو تیسری بات یہ ہے کہ نفر خلوف ہمارے گاؤں گھروں سے باہر ہیں مانا مجھے روکو نہیں اس لیے کہ میرے گھر میں میرے بچے ہیں انتظار میں ہیں گھر میں کوئی ہے نہیں تو میں اپنا سفر گھر تک پہنچانا چاہتی ہوں جلدی جانا چاہتی ہوں اب بات سمجھ گئے ہو بھائی قال لا علی عمران نے کہا انت انتلیکیزن اب تو ہمارے ساتھ جپانی اتنا دور ہے تو ہمارے ساتھ آ قال اس عورت نے کہا الا کہاں تک میں تمہارے ساتھ سفر کروں گی پالا علی عمران نے کہا الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تک قال اس عورت نے کہا اللہ پاللہ اچھا وہ رسول جس کو ہمارے وڈ وڈیرس ابھی کہتے ہیں سبھی اس کو کہتے ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر غیر دین کو قبول کر لے تو وہ کہ نبی علیہ السلط کو مشرقین کیا کہتے تھے سوابی یعنی خرج من دین, الہ دین آخر تالا نام دے کو علی و عمران نے نام نہیں کہا بھائی یہ نہیں کہا کہ نام ہاں واقعی بی دین فالینڈ کا ہو یہی ہے وہ شخص جو تو مراد لیتی ہے کیا معنی یہ تو سوادی نہیں ہے یہ تو سوابی نہیں ہے لیکن تو جس کو سوادی کہنا چاہتی ہے واقعی وہی شخص ہے سوادی تو نہیں ہے لیکن تم جس کو سوادی کہتے ہو تو یہ شخص وہی ہے اب سمجھ گیا فن تکھی آ ہمارے پیچھے جا آلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اس عورت کو نبی علیہ السلام کے پاس بحدہ حدیثہ اور انہوں نے اس عورت کا واقعہ نبی علیہ السلط کو پیش کیا کہ ہم ہمیں یہ ملی پانی کے تالاش کے تم ہم جاتے تھے لیکن یہ کہتی ہے کہ شب عرص کا سفر ہے بہت دور ہے تو ہم اس کو لے آئے ہیں قال حضرت میں فرمایا پاس تو کیا معنی ہے اس کو نیچو تارو اس کو کہو کہ اتر جا اس کو کہو اتر جا آن بھائی اپنی اونٹ سے ودان نبی صلی اللہ عمی عنان اس کو کہا اتر جا یہ اتر گئی کا بیٹھا اونٹ کو بٹھایا بٹھا گیا کہا کہ مزادہ کو کھولو تو مزادہ کھولا گیا ٹھیک ہے نا پھر نبی علیہ السلام نے کا بھی اینان برتن لیاؤ ففر رسی افواہل من افواہل مزا اے مزا نے تو پانی ڈالا گیا اس برتن پر من افواہل مزا اس مشکیزوں کے منہ سے ٹھیک ہے ابش دیا راوی ہے وہ او کا افواہ اور اس کے بعد بند کی گئے ان کے دونوں منہ وہ اطلاع اور کھولے گئے ان کے نچلے نچلے نچلے منہ اب دیکھو مولانا صاحبہ یہ, یہ ہوتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا یہ مشکیز دو قسم کے ہوتے ہیں ایک چھوٹا ہوتا ہے اس کے ایک منہ ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے تو ایک بڑا مرکزی منہ ہوتا ہے ایک نیچے چھوٹا سا منہ ہوتا ہے آپ سمجھ گئے تو ہمارے علاقے میں پہلے زمانے میں چمڑے کی بوریاں بناتے تھے اٹی کی بھی تو اس کے ایک بڑا منہ ہوتا تھا اور ایک نیچے تھوڑا سا حصہ ہوتا تھا اسے لوگ پکڑ دیتے اس میں چھوٹا سا سوراخ ہوتا تھا تو بڑا منہ کھول کر بند کر کے آزادی نچلا منہ اس کا کھول دیا کہ پانی تھوڑا تھوڑا آئے بات سمجھ گیا ہو اس حدیث میں تھوڑا سا اختصار ہے نبی علیہ السلام اسلام نے اسے کہا کہ پانی دے دو اے افاہل جب کھولے تو پانی اس سے اس برتن کو بھرا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن سے منہ میں پانی دیا پھر جو منہ میں پانی لیا وہ پانی نکال کر اس برتن میں ڈال دیا پھر یہ برتن والا پانی اس مزاد تیل میں ڈال دیا پھر کہ جئے اس کو اب باندھ دو پھر ازالہ سے تھوڑا تھوڑا پانی آئے وضو کرو اور یہ نبی پاک کا موجودہ مبارکہ تھا آپ سمجھ گئے لیکن یہاں پہ پانی نکالنے کے بعد مزمز کرنا اور پھر وہ ڈالنا اس سے حدیث ساقت ہے لیکن دوسرے حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے ونودیا پناہ سے اعلان ہوا لوگوں میں کہ اشکو وسطو پلاؤ اور پیو اشکو پلاؤ اس پانی کو جن میں پتو گلاس بربر بر کے پلاؤ وسط کو خود پیو فسکا منسکا وسطا منشا پلایا جس نے پلانا چاہا اور پیا جس نے پینا چاہا وکان آخر اور تین اور سے آخری مسئلہ ان لذیا صابت الجنابت الام دے دے گیا پانی اس آدمی کو جس کو جنابت پہنچی تھی ایک برتن پانی کا اور نبی پان اعزاب جاز برتن کے ساتھ فخر کے اس پانی کو اپنے اوپر ڈال وہی قائمتن اور یہ عورت وہاں کڑی ہے تنظور علامہ فرد عمایہ یہ دیکھ رہی ہے اس عمل کو جو اس کے پانی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو حیران ہے نا کہ کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے وہ اے اللہ عمران حسین کہتے ہیں میرے خدا کی ذات ذاتی قسمیں لقد عقلانہ ٹھیک ہے نا لقد اقلیانہ تاکہ پانی بند کیا گیا اس مشکلے سے اطلاع بند کرنا ہے ان نو لوخ لینا اور یہ مزاحتیں یہ پانی جو تھا ہماری نظروں میں یعنی دیکھا جاتا تھا انہا اشدو مل اتن منہا یہ نہ یہ مزادتیں جو سب بڑی ہوئی ہیں اس حالت سے جس حالت سے ابتدا کی گئی تھی اس سے پانی لینے کا یعنی عورت نے جس طرح بڑھ کر لائے تھے نا ہم نے سب صحابہ نے وضو کیا پیا پلایا پھر غسل کی ایک آدمی کی ضرورت اس کو بھی اور پھر ابھی بند کرو کر بند کر دیا ہم دیکھتے ہیں تو مشکل بالکل بڑے ہوئے ہیں پہلے کے تیز سے زیادہ بری ہوئی اچھا اکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ نبی علیہ السلام نے کہا آج عورت کے لیے چندہ کرو اجمعولہ چندہ کرو ایک ہمارے پاس ایک مولی صاحب آیا تو چند کے اعلان کے لیے میں نے کہا مسجد میں چندہ ممنوع ہے تو اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے چندہ نہیں کیا تھا تو میں نے کہا نبی پا تو دو, دو چند کیے تھے آپ کون سا چندہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے چندہ کیا تھا اور غربا کو کپڑے پہنائے تھے نبی علیہ السلام نے اپنوں سے چند لیا اور ایک غیر عورت کو دیا تو آپ کیا کریں کس کو چندہ کس کو دو ٹھیک <تصفح> ہے نا مولانا صحبا فرمائے کہ جمع کرو جملہ تو صاحب اکرام اس کے لیے جمع کیا ممبین آجوا تن آجوا کجور وداقی قطن اٹا وسوی قطن اور جن کے پاس جو چیز کو رکھتے رہے کوئی ستو لا کے رکھتے رہے کوئی اٹا لاکر کے ہفتہ جمولہ کی کے لیے جمع ہوا فجا آلوفی سوبن انہوں نے اس کو ایک کپڑے میں بند کیا باندھا وہ ملو لا بھئی اس کی اونٹ پہ یہ سامان رکھا بہ ذہو سوگو بہن یہ دہا یا وہاں اس کو امر کیا کہ تو اپنی اونٹی پہ بیٹھ جا یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کر بٹھا دیا یہ نہیں اچھا کرنا تھا تو امر کیا کہ تو اپنی اونٹی پہ چڑھ جا ٹھیک ہے بہت سوگو بہن یہ دہا اور یہ کپڑا جو تھا جس میں یہ کھجور اٹا ستو وغیرہ تھے اس کو اس کے سامنے رکھ دیا نبی اسلام نے اس عورت کو کہا تھا ایک عورت جان لے مارز این ماں کا میر ماں آپ نے تیرے پانی سے کچھ چیز بھی کم نہیں کیا ولاکن اللہ ولزی اسکانہ ہمیں تو اللہ نے پلا دیا تیرے پانی کے سبب سے بس یہ آگے جناب یہ آ یہ, یہ رن آ گئی آ اپنے گھر پہنچ گئی پا سر آلات نے گھر پہنچ گئی واقعات بے سک آن اور یہ عورت ان سے حسار کی گئی تھی اپنے اپنے وقت کے معمول کے مناسبت سے یعنی جو مناسبت تھی نا جیسے مولانا فیاض صاحب جاتے ہیں تو جمعہ کو تو پہنچ جاتے ہیں نا اے اے مغرب کو لیکن یہ ایک مغرب کو نہ پہنچے صبح آ جائیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کے معمول کے خلاف کیوں لیٹ آ گئے ہو تو یہ اور جس مقدار پر جاتی تھی گھر پہنچتی تھی اس سے تھوڑا ستیہ تاخیر ہو گیا تو پوچھا گیا اسے حالما ہر بادشاہ کی یا فلانا تو کس نے تجھے روکے فلان پاسمے کا اللہ مجھے رو کا ایک ناشنا اور ایک عجیب واقع نے سناؤ سناؤ کہتے لٹی نہیں دو آدمی مجھے ملے فضا آبادی الازر رجول مجھے لے گئے اس آدمی کے پاس میں راودی سے نہیں کہ حاضر ناظر کی طرف اشارہ ہوتا تھا بریلو کے لیے بہت فائدے مند ہیں شادی جس کو لوگ شادی کہتے ہیں خوفا اعلی خزا اس عورت نے کہا کہ یہ بھی کیا یہ کیا یہ کیا پانی نکالا پھر پانی میں لو ڈالے پھر وہ پانی مزاجین میں ڈالے پھر یہ ایسا کام ہوا لوگوں نے پیا پانی ختم نہیں ہو رہا تھا اب یہ عورت کہتی ہے الناس من حاضی یہ دیکھو یہ عورت فتو نہیں دیتی ہے کیا عورت مفتیہ نہیں ہے عورت بڑی سچانی ہے اپنے قوم کو کہتی ہے کہ خدا کی قسم یہ آدمی دو چیزوں سے خالی نہیں یا تو اس سے کیا یا تو ان دونوں میں کے درمیان سب سے بڑھ کر جادوگر ہے ان دونوں کے درمیان یوں کیا نا ان دونوں کے درمیان آسمانی دنیا اور زمین ان یہ دونوں ان دونوں کے درمیان یا تو سب سے بڑھ کر جادوگر ہے اور یا بالکل سچا رسول ہے واوت عورت ماشاءاللہ من بین حاضی واضح وقالت یعنی اشارت ورافا لمائے آسمان کی طرف اٹھایا اٹھائے اپنی انگلیاں یعنی من بین عمار سے اسمان و زمین مراد ہے ٹھیک ہے بھائی یا یعنی ان اگلیوں سے یہ دو ہے یہ دو آسمان المین او ان رسول اللہ حق کہ اللہ کے رسول برحق بس اب یہ عورت نے بات کی اب آگے رواج ان کی باتیں ہیں نا یہ تو بعد میں بتائے گی کہ ایسا ہوا ایسا ہوا تھا اب جب صحابہ کرام اس کے بعد جب صحابہ اکرام مشرقین پہ جہادی حملے کرتے تھے جہادی حملے کرتے تھے دعوت دین کے سلسلے میں اللہ اللہ اللہ, اللہ تو اس عورت کے علاقے میں جب آتے تو ان کے رشتہ دار کے گھروں کو کچھ بھی نہیں کہتے اس لیے اس عورت نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ایک دن اس عورت نے کہا اپنے خاندان کو کہ تمہیں پتہ ہے یہ لوگ آتے ہیں وہاں پہ حملہ لوگ عزرا آپ لوگ کو چھوڑ دیتے ہیں پتہ ہے کیا ہاں یہ, یہ اس احسان کو یاد کرتے ہیں اور تم یہ نہیں چاہتے کہ جائیں وہاں جائیں اور اسلام قبول کر لیں کلمہ پڑھ لیں تو لوگوں نے اس عورت کی بات مان لی اور سب مسلمان بن گئے فقان مسلم بعدو تھے مسلمان اس واقعے کے بعد جو غیرون آلا من علام المشرکین جو ویرون لوٹ مار کرتے تھے لذیمان یہ ہے میں نے کہا جہادی حملے کرتے تھے ٹھیک ہے نا من ہو المشرکین ولاوسی بنا سرم الزی مینو ولاوسی بنا حملہ نہیں کرتے تھے سرما سرم کا مانا محلف بھی کہتے ہیں سرم کہتے ایک قبیل کے گرو کو سرما کیا یعنی اس محلے میں من جس محلے سے یہ عورت تھی یا سرما سر وہ گر جن جن گروں سے یہ عورت کی قبیلی تھی یعنی جس قبیلے سی تھی دونوں معنی ہیں فقا ملک قومیاں اس, اس عورت نے ایک دن اپنے قوم کو کہا ما میں تو گمان نہیں کرتی ہوں نہاؤل قوم یہ قوم جو قد یا گاؤ یہ تمہیں چھوڑتے ہیں یا داؤ چھوڑتے ہیں تمہیں آمادن قس یعنی تمہیں کچھ نہیں کہتے احسان کی وجہ سے فال لقم فل الاسلام آئے تمہار ذوق اسلام کے قبول کرنے میں فاط فاطم اتحاد کی صورت کی فاضہ قبول فل اسلام اس سب نے اسلام قبول کر لیا گویا اس قبیلے کے لیے عورت سب اسلام بن گئی اور صابا نبی پاک کو اور کے احسان اس عورت کے لیے سب اسلام بن گیا احسان کہہ دینا اور نمبر دو نبی پاک کا معجزہ دیکھنا سب اسلام بن گیا یہ عبد الڈا کہتا ہے علی و عمران کی تقواہ نے بھی اس کو اسلام کے مائل کر دیا جب دو ادبی ہوں ایسے مشندیاں باندھی ہوں اور انہیں خوشی بیابان میں عورت بھی مل جائے اور اس کو کہے کہ آ ہمارے پیچھے پیچھے اللہ یہ ایمان کی علامت ہے آج کل کے لوگ ہوتے ہیں تو کہتے پہلے سے دو چار کرو اس کے بعد دیکھا جائے باہر تقدیر یہ حدیث مبارک اتنی لمبی اس لیے لائی گئی ہے کہ صحیح سے مراد وجل عرض ہے بس اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی نہ ہونے کی صورت میں تو رت مطلقہ ہے بس اب امام بخاری رحم اللہ کا اپنا انداز ہے جب یہ ایک حدیث بیان کرتا ہے یہ زوایا بھی اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور یہ تو ایک حاضر ذہن انسان ہے جب اس نے کہہ دیا کہ یہاں سوبا ہے یعنی یوکا لو سوا بھی اس عورت سوادی کا سوابی جانتے ہو وہ یہودیوں کے فرقہ بھی ہے سوچ بکر میں آتا ہے اِنَّ لذینا وہ لذینہ آجو وہ نسوارا وہ سوابین دیکھو سوابین قرم میں آیا ہے اب سادی کسوں کہتے ہیں پھر من عال کتاب جو کہ یقر اون یہ بھی آہ کتاب میں سے ایک گروہ ہے اب امام بخاری کہتا اچھا اس رنگ نے زبور پڑھا تھا یہ کہ کہتے کہتے نہیں نہیں بمانے میلان ہوتا ہے تین نے ساد اس لیے کہا کہ مال من دین الادین اور یہ صاف صبح مہلان کو کہتا ہے تم نے نہیں پڑھا سورت یوسف من تو کدر کدر امام بخاری ہمیں گما یعنی پھرا پھرا کے لے آیا جن کا پتر سورت بقرہ بھی پڑھایا ہمیں سورت یوسف بھی پڑھا کے گیا ہے تو کہتے ابو بلابد اللہ بخاری کہتے سبا خرج من زمین دینی علاقے سبا کمانا بتا دیا کالا بلا لیا پھر قتن عالی کتاب جو ہے یا اکرون زبوری یہ عالی کتاب میں سے گروہ کا نام ہے جو زبور پڑھتے ہیں اے گلو گل سنو امام ابن کثیر کہتا ہے زبور پر زبور پڑھتے میں تو احکامات نہیں تھے نا صرف ذکر و اذکار تھے اس لیے ان کا عقیدہ کوئی کسی نبی کے ماننے کا نہیں تھا اچھا عصب و عامل ابام بخارب سورت بکارسیا میں سورت یوسف کو لے گیا کیا ہے عامل <سؤال> ایک طرف مائل <سؤال> ہونا اور جھکنا جی قربان اور وہاں دا ہے نہیں ، وہاں دے وہاں دے وہاں دے وہاں دے وہاں دے وہاں دے وہاں دے تازہ زیبیہ زیان کیری کہوائیں آئے نو سے انساف دا ہے جو تازہ روز کیری پیسے پاک مرزین اور کھوائیں آہ راتی پیسی بیرکی جی سیدہ بیتاز زیبیہ نزول سبق بخاری میں مکلاشتہ جائے ماں اسے اسپوری حدیث میں تو چلا یو حدیث میں ہی لوگ ہاں رہے حدیث ابھی آگے شروع کر دی اس لیے کہ ہم نے کل نہیں پڑھا ہے نا تو ان شاء ابھی ہے بھی آسان ہے بس دو باتیں ہیں اور پھر یہ حدیث پڑھیں گے میں سنوں گا یہ کہ ابو سید خود ہی رائے ہیں عبداللہ عن مسود کی رائے ہیں حیف عمر صاحب کی رائے ہیں، اجتحاد ہے یہ اتحاد ہے کہ صد باب ذرائع کبھی جس کے بعد یہ دو باتیں اور آخر میں تین باتیں بخاری ختم ہو جائے آپ کی مرضی ہے اگر آپ جاتے ہیں نا تو گاڑی میں آپ کے پاس جگہ میری نہیں ہے تو پھر میں بھی آپ اپنے گاڑی میں لے جاؤں میرے خاطر تم نے گاڑی نہیں کرنی ٹھیک ہے تو پھر آپ جاتے ہیں تو جائیں میں تقریباً بارہ بجے تک اپنے آپ کو پارش کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ اگر ان کے ساتھ نہیں جاتے تو آپ میرے ساتھ جائیں آپ تو پیسے بچ جائیں راستے میں پیٹرول پمپ بھی نہیں آتا ہے ایک مودی صاحب ہے وہ ادھر رہا ہے گاڑی افرانہ تو گاڑی مچھلی باہر ہو اس نے مدرسین حضرات کی دعوت کی رات مجھے گیارہ بجے فون کیا پھول دس پون گیارہ کہتے میرے شادی پر بھی تم نہیں آئے میرے دستار بندی پر بھی نہیں آئے والد صاحب ناراض ہوتا ہے میں نے کہا روٹی کس کی ہے کہتے والد صاحب سال پہ گیا تو ابھی واپس آئے اس کی خوشی نہیں ہے میں نے کہا تم کرتے ہوئے گھر والے کرتے ہیں خاموش ہو گیا میں نے کہا اگر تم کرتے ہو تو ہمیشہ کی خوشی ہے اگر وہ کرتے ہو تو ایک رات دو کی خوشی ہوگی پھر پرانے ہو جائیں گے <تصفح> بات تو صحیح <تصفح> نا ایک سال کے بعد آدمی آئے تو آگے جاؤ نو <تصفح> گورا علماء کرام سول امت یہ تیمم فقدان کی وجہ سے بھی فقدان الماں کی وجہ سے بھی تیمم جائز ہے دوسری بات یہ ہے کہ عطش اور موت کے درد سے بھی تینوں اندر جمہور جائز ہے اگر ایک انسان ایسا بیمار ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں وضو بناؤں یا میں نہاؤں غسل کروں تو پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ یقین ہے میں مر جاؤں گا ایک تو یہ تصور ہے تمہیں بھی بخار پڑتے پڑھتے مر جاؤں گا یہ تو بھی ہے نا ایک یہ ہے کہ سب کی سب یقین ہو کہ واقعی یہ پانی جو ہے میرے لیے مغلک ہے یا مسل تو مثلاً آدمی جا رہا ہے سفر پر اور سفر اس کے پاس پانی ہے اتنا جو کہ اس کے پیاس کے لیے کافی ہے اب اوزو کا تیم ہے یہ کیا کرے کھو آتش کے خاطر یہ بھی تیم کر سکتا ہے اب یہ ہے کہ بیماری کا کیا مسئلہ ہے بیماری پیدا ہونا یا بیماری بڑھنا ہم کہتے ہیں اگر واقعی تیقن ہو کہ بیماری بڑھتی ہے تو پھر تیمم کر سکتا ہے اور پانی کو چھوڑ دیں اور اگر تی نہ ہو بیماری کا تو نسل تصور یہ سبب تیم جواز تیمم نہیں ہے بس آگے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہاں بھی جناب محترم جو ہے امام بخاری علیہ رحمت جو ہے جمہور کی تائید کر رہے ہیں جمور کی تعید کر رہے ہیں جیسا بروں کا کہنا باب اضاخا جنب جنوب علان المرض جب کوئی جنب ڈرتا ہے اپنی نفس پر بیماری کا اول موت یا موت سے او کافل اچھے یا یہ ڈرتا ہے پیاس سے تو تیما یہ تیمم کر لے بس وہ یوز کرو اور یہ ذکر ہوتا ہے کہ انا آمر لمرس اجنا ب پیلے لیتے بارے دا یا اوجنے والا پیلے لیتے بارے دہ ٹھنڈی رات تھی سیالی دی اور یہ جنب ہو گئے فتما انہوں نے تیمم کر دیا کسی نے پوچھا کہ جناب پانی وہ مو پانی موجود ہے تو وہ انہوں نے آ پڑی والا تفصر کو زخم ان اللہ کان بکم رہی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اللہ تم پہ میرے ہے تو ماں کیا ہے کہ ہلاکت ہے بھائی موت کی ہلاکت خوف ہے اس میں سے تیون کیا ہے فوجوں کے نظار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یو ان جب نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حضرت عامر کو جناب پانی موجود تھا تیون کر لیا جب ہم نے کہا تو کیسے لا تختم ان اللہ کا نبم رحیمہ تو پل ہم نے اس کو کوئی ملامت نہیں کی لیکن اس کے لیے تفصیل دیکھنی ہے تبو داؤد شریف سفا نمبر چرونجا باب الدا کا پل جنوب البردا آیا قیام ام لا پورے حقی عامراس کے تو ایک علم تو پیلے باہر ہی غزبت ذات سلاسل یا پھر غزبت ذات سلاسل سل آپ کا الگ ورق میرا الگ ورق تو سن خدا چنگ کرے تو اس طریقاری چنگی کیجیے آپ کے پاس کون سا ہے اچھا یہ چروندہ ہے ٹھنڈی رات میں سال اللہ اللہ اللہ من من جس سبب نے مجھے غصر سے روکا تھا یہ سردی خود تو میں نے کہا کہ اللہ سے سنائے کی بات فرماتی ہوں تو سکمان فضا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہنس پڑے کچھ بھی نہیں کہا دماغ میں بخاری ثابت کرتے ہیں کہ خوف ہلاکت ہو مرض کی برتگی ہو تو آپ ہمارے ہدایت میں جو جملہ لکھا ہے آپ نے دیکھا دیکھا ہے, ہے وہ رسی ٹوپی والوں <تصفح> تین <تیرے کچھ> بیٹھے <تصفح> کیا کہہ رہا تھا <تصفح> ہدایت اخسار نے یہ لکھا ہے کہ خوفی شدت مرض کی خاطر تیمم جائز ہے کیوں کہتے ہیں اگر قیمت کی بڑھ قیمت اگر یہ پیالی عام روپئے پہ ہے تمہیں دو یا تین روپے پہ ملے تو خوف کی زیادت سمن کی وجہ سے بھی آپ وجود تیم کر سکتے ہیں تو سمن کی زیادتی سے بدن کی بیماری کا زیادہ ہونا یہ اہم چیز ہے اب ہدایت پڑھ لیا نا ہدایت کے مسئلہ بہت اچھا ہے ذا كان واقع ان شاء الله اخلصوا لي يا من ضروره اننا ان شاء الله نقالطنا ونقوم و 12 في <تصفيق> هذا كان يتناول بعض هذا هذا بشكل كامل تماما وصلنا واربطوا اب دیکھو بھائی یہاں سے لے کر آخر تک یہ جتنے روایتی ہیں ایک مسئلہ ہے عبداللہ ابن مسعود صاحب کے پاس کوئی آدمی آیا ٹھیک ہے نا کس کے پاس اگر کوئی ادبی پانی نہ ملے جس کو تو نماز پڑھے یا نہ پڑھے تو ابن مسعود نے فرمایا نہ پڑے مطلب یہ کہ پیم نہ کرنا پڑے جب تک کہ اس کو پانی ملا نہیں ہے تو اس پر پھر حضرت ابو موسا نے عبداللہ نے مسود اعتراض کیا کہ آپ نے حضرت ہمارے یاسر کی روایت نہیں پڑھی ہے کہ ہمارے یاسر نے کہا کہ مجھے جنابت ہو گئی اور پتما ہار تو اور میں نے پھر تہم کر کے نماز پڑھی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ پانی نہ ملے تو نماز ہی نہ پڑھے ٹھیک ہے نا مولانا سمجھ گیا تو حضرت عمر نے بھی یہ بات سنی تو ابا حسائی اشریف کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی ایک بات یا عمار اب نے کی رواج کو کوئی اہمیت نہیں آؤ سمجھ گئے ہو اب توجہ کرو کاسکور سے بھی بات سمجھتے ہو مسئلہ یہ ہے جب پانی نہ ملے تو تیمم تو جائز ہے ابن مسعود نے فتو نہیں دیا حجت عمر نے بھی فتو نہیں دیا اس کے کئی جوابات ہیں ایک جواب یہ ہے کہ حضرت عمر کا مسلک یہ تھا کہ تیمم جائز نہیں ہے تیم نہیں ہوتا تیم نہیں ہے تیمم کی حیثیت کوئی نہیں ہے اس لیے انہوں نے فرمایا کہ لائف سی لیکن بعد میں عبداللہ حرک عمر نے اپنے سکول سے رجوع فرما کر جمہور کی تائید فرمائی ہے اور فرمائے کی یسلی بھی تیم ہر عبداللہ عبد مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ ہو تو ان کا یہ روکنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ تیمم کے جواز کے قائل نہیں تھے بلکہ آپ نے صد و ذرائع کے طور پر یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم کہہ دیں تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی وہ جی بہت ٹھنڈ ہے جی باہر نکلنے بھی بہت ٹھنڈ بیمار ہوتا ہوں تو بس تیم کر کے نواز پڑھیں گے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بالکل نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہے کہ لوگ جواز تیمم سے غلط پیدا نہ ہوتا اب سمجھ گیا سوت کے مطلب بھی نہیں سمجھا ابن مسعود نے فرمایا کہ میں اس لوگوں کو اس لیے اجازت نہیں دیتا تیو کا کہ لوگ تیون سے غلط فائدے اٹھاتے ہیں چاہے کوفی مرض کی وجہ سے پھر کہیں گے کہ بھئی ایک آدمی احلات یا اخلاق یہاں پہ دعوی حدیث میں جلب ہو گیا یہ بھی لکھنا اخلاق یہاں پہ جلب ہو گیا بھئی بات غصل کرو نہیں جی دباو بند کرو مجھے بیماری کا خطرہ ہے کر کے نماز پڑھیں گے تو گوئے کی یعنی جواز تیمم کے کوئی اسباب نہیں ہوں گے لیکن لوگ تیمم کر, کریں گے تو اس لیے سردو زرائی کے طور پر میں لوگوں کو اجازت نہیں دیتا اب بات سمجھ گئے تم ایک دم مسجد میں تھا تو بس ادمی بہت خط ہوں لیکن ہوں ابھی کچھ بھی نہیں ادمی مسجد سے بہت دور میں نماز ضائع ہو گئی ہیں سب. تو بڑی مسجد کے ساتھ میں گھر میرا گھر تھا تو میں جب عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو ایک ادمی دیوار <تصفح> <مرشد تصفح> میں نے کہا کیا کرتے ہو کہتے تہوم میں نے کہا کیوں بیمار ہو کہتے ہیں گھر چائے پی کر آئے ہو نا گھر بھی ابھی چائے پی کرائے گھر میں آت. تو میں نے کہا میں نے کہا پھر ادھر آؤ آپ کو بات سناتا ہوں اندر میں نے بیٹھا ہے وہ دفتر میں نا بیٹھا ہے بات کی, کی دس پندرہ منٹ میں نے کہا مطمئن ہو ابھی جا کر تہم اس پہ آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے ابن مسعود نے بھی فرمائے کہ اگر اجازت دیتا ہوں تو لوگ اس کو ایک لے کر بلا سبب مجزی تیم کر کے نماز پڑھیں گے تو ابن مسعود نے صد و ذرائع کے طور پہ روکا ہے مسئلہ نہیں ہے اگر واقعی بیمار ہو کوئی تو تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے بات سمجھ گئے ہو ابو مسان عبد اللہ علی مسعد کا اظالم یہ جی دلما اللہ وسلی اگر کوئی پانی آدمی پانی نہ پائے تو نماز نہ پڑھے عبداللہ نے کہا عبداللہ نے کہا نام نہ نا پڑے علم اجدلما اشارم اگر پورا ایک مہینہ بھی پانی نہ ملے تو نہ پڑے ٹھیک ہے لم وسلم ولاحمۃ اگر میں ان کو اجازت تیمم دے دوں کہ ہار اس مسئلے میں تو کہا نہ ہوگا ان میں سے ایک زا وجلہ حدم البر جب محسوس کرے گا برف سردی تو کہے گا کالا ہاکا یعنی سمجھ کالا ہاکا یہ تیوم کرے گا وہ صلاح نماز پڑھے گا ابو موسیٰ نے کہا میں نے فَأَيْنَا عمار عمار کا قول جو عمر کو کہا گیا تھا ترمی کے روایت پڑی ہے ہم عمر شاہ بھی ایسے ہوئے جو ہوئے عمار بھی ہوئے عمر صاحب نے انتظار کیا عمار نے کہا تمام آر تو کار اب دل مسود نے کہا این لمب آرا او مارا کا نیا جو میں یقین نہیں کرتا پر عمر نے کہ اطمینان ظاہر کیا ہو امار کے قول پر مطلب سمجھ گئے امار نے جو تعمیر کیا تھا تو عمر کے سامنے جب امار نے بات کی تو عمر نے اس کی بات پر اطمینان کے اظہار نہیں فرمایا وہ ایک عمر نے تعمیر نہیں کیا تو تم اگر امار کا قول مجھے پیش کرتے ہو تو عمر نے نہیں مانتا تم بھی نہیں مانتا اب بات سمجھ گئے ہو تو تکلیف بھی ثابت ہوگئی تکلیف بھی ثابت ہوگئی آگے جاؤ لیکن بات دو باتیں ہیں یہ عمر کا نظریہ کا بعد میں چھوڑ دیا ہے ابن مسود سبز ذرائع کے طور پر لوگ کو اجازت نہیں دیتے آگے یاد عبد الرحمان اگر کوئی آدمی جنب ہو جائے پانی نہ ملے کیا کریں تو عبداللہ عبی مسود نے کہا صلیحت پانی جب نہیں ملا تو کیا کرے فقال ابو مشاء پتہ کال امار فی الق اللہ نبی صلی اللہ پھر کیا کرو گے تم امار کے قول کے ساتھ جس جب اس نے ظاہر کیا نبی علیہ السلام کے پاس تو نبی فرمایا کہا تھا تو عمار نے کی حضرت نے یکتی کا فرمائے تو نبی علیہ السلام نے تو امار کو تیم کی اجازت دی ہے اس کے ساتھ کیا کرو گے کالا عبداللہ مسعود نے کہا عالم ترا عمرہ آئے ت نے عمر کو نہیں دیکھا کہ لم یقنا بھی ذالک من ہو عمار کے قول پر اطمینان ظاہر نہیں کیا فقال ابو موسا ابو موسا نے کہا پدا نامن کو جمار ٹھیک ہے نا تو پدا نامن کو جمار <تصحیح> چلو ہم نے چھوڑ دیا تو شکر ہم نے چھوڑ دیا عمار کا قول پکیت پکے پتو آئے تھے چلو امار کی بات منان عمر نے نہیں جہر کیا چلو امر کو چھوڑ ہی دو اس ایپ کے ساتھ کیا کرو گے فتح ممو شہ اس کے کی ساتھ کیا کرو گے تو راج کہتے دھر عبد اللہ عما یقور پتہ نہیں لگا مجھے کہ عبد اللہ مسعود نے اس بات کے جواب نے کیا کہا, کہا؟ لیکن یہ کہا کہ انسنا لو فا اگر ہم ان کو اجازت دے دیں اس بات پر لاؤ و قریب ہے جب کسی پر پانی ٹھنڈا لگے آئی پانی کو چھوڑے گا تم کرے گا فقلت تو میں نے میری شکی تو کا پہنما کرے عبداللہ لہٰذا تو ثابت ہو گیا کہ بابا کیا ہے سب ذرائع کے طور پر عبد اللہ روکتے تھے اور بیماری کی شدت کی خاطر تم ہو سکتا ہے مستال ہو گیا وہی سنگیوں آگے جاؤ امام بخاری پھر چونکہ آپ سے یہ مسئلہ لاتا ہے پہلے ہو گیا ہے لیکن امام بخاری جب کسی مرضے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو الا الا انتہا کو پہنچا کے چھوڑتا ہے تو جمہور کا مسئلہ ہمارا ثلاثہ کا مسئلہ یہ لئے ضربتانے ضربۃ الوجی و ضربۃ الدے ہیں امام بخاری اور امام احمد نے حمبل کہ ہاں العم ضربۃل امام بخاری آخر میں پھر باہر لاتے ہیں الم ضربۃ جبہور ضربطین کے قائل ہیں اور امام زرب واحد کے قائل ہیں اگے جاؤ ابو رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عبداللہ اللہ علی مسعود کو کہا بتاؤ اگر کوئی آدمی جنب ہو جائے اور پانی نہ پائے ایک مہینے تک اما کان یا تیم آئے وہ تیمم نہ کرے ویسے اور نماز نہ پڑھے یعنی تیمم نہ کرے اور نماز نہ پڑھے کالا کہتے فکالا عبد اللہ مسود نے فرم تیمم و, و امکان شارا اگرچہ ایک مہینے تک پانی نہ پائے فکڑ لوگو مسافن ویاز لاتی صورت علمان فتح مسعید یہ با تو فکال عبد اللہ عبداللہ نکالو رخاؤ ہاں اگر, اگر ان لوگوں کو تیم کی اجازت دی جائے لو شکو تو قریب ہے کہ بردالے میں آؤ جب پانی ٹھنڈا لگے گا تو یہ تیم مسا پھر لوگ تیم کریں گے تو چھوڑ دو کل تو ابو نے ان نما کرے تم اچھا اچھا اچھا اچھا مطلب حل ہو گیا تم تعیم بہت جانتے سے ایک راہ مل جائے گا ابو مسا نے عمر صاحب کو کہا کہ نبی ایک کام کے لیے بھیجا تھا جنب ہوا فلم تو مٹی پر کما تمر تمر جیسے کہ لوٹ پلوٹ ہوتا ہے دابا ٹھیک ہے جاڑا زندہ باد اس کو جاڑا سم مسا دے ہاں پھر مت کےمین اس کے،, اس کے ساتھ ز... پھر سم مسا دہ زار کپی بشمالی تو زارکب کو بشمالی اس طرح اس طرح ٹھیک ہے دائیں کو شمال کے ساتھ یوں کیا اور زار شمالی بھی کپ ہی یا دائیں یوں کیا دائیں کو یوں کیا سم مسا دما جا پھر مت کے ساتھ چہرے مبارک کو امام بخار نے کہہ دیا کہ ضرب ہے ایک ضرب ہے اور یہ دن ادھر ہے آگے کچھ نہیں ہے اللہ کی کروڑ ہاں رحمتی محدث پر ٹھیک ہے علمائے دیوبند کے ایک محدث فرماتی امام بخاری کا جواب بہت آسان ہے وہ جواب یہ ہے کہ جو ضربت واحد ہے نہ ضربت واحد یہ تیمم نہیں ہے اشارہ شارد جواز تیمم ہے اب نہیں سمجھتے ہو چونکہ تیمم کا مسئلہ پہلے ہو گیا ہے یہ یہاں پہ کیفیتی تیمن بتانا مقصود نہیں ہے اشارہ جواز تیمم ہے بھائی یوں کافی فیتم ایک وقت ہے یوں ہے یہ چیز ہے بھائی یہ اب یوں یوں یہ کام آئیے ایسا نہیں ہے اے اے یہ ہے بس تو اشارہ بسوئی جواز تیمم ہے لا الہ کیفیت تیمم اچھا فقال عبد فلم پلم عمر لم یتنا آئے غور نہیں کیا کہ کی عمر نے نہیں, نہیں کی اطمینان ظاہر نہیں کیا لکھنا چاہیے میں لوٹ پوٹ ہوا پاتے رسول اللہ سن فخب ناؤ فکار نما کا ومسوج کہ واحد ایک مرتبہ تو ضرب واحد ہے اور کرتے بس سمجھ گیا ہم کہتے ہیں لا لا کہتی آگے جاؤ جی جناب تو باب تھک جی ہو مول اب باپ یہ باپ یہ دوسرا باب ہے اب یہاں پہ دیکھو بات سنو یہ باب مشکل ہے کہ باب اس باب کو علیحدہ عنوان دینے کی وجہ کیا ہے ایک جواب شاہ رحم اللہ کا ہے وہ آسان ہے کہتے ہیں یہ تو کاتب کی غلطی سے بس آسان ہے خبر آ رہا جنتری کی غلطی سے کہتے ٹھیک ہے نا تو شاہج اللہ رحمتہ اللہ نے فرما دی کاتب سے دیکھا گیا ہے اس نے کہ یہ حدیث اگلے حدیث کی بالکل کیا ہے موافق ہے کوئی اس میں نیا مسئلہ ہے نہیں تو لہذا یہ بابن کی زیادت کاتب سے ہوئی ہے ٹھیک ہے جمعر بات کسی کہتے ہیں کہ بابن کا جو اضافہ ہے یہ ایک مسئلے کے لیے ہے اے جو پتروں مسئلہ کیا ہے کبھی کبھی جو ہے نا یہ باب جو ہوتا ہے یہ حدیث کے لیے شارے ہوتا ہے چونکہ حدیث میں ضرب واحد کی تصریح نہیں تھی آنے والے حدیث میں تیم کے لیے ضرب واحد کی تصریح نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ آلے کب اسی دفو کا کوئی ضرب واحد یا ضربات کی کوئی تصریح حدیث میں نہیں ہے صرف علیہ کبی سعید کا ذکر ہے تو لہذا امام بخار نے درمیان میں باب فاصل لے آیا آپ بات سمجھ گئے بھائی جبور مدین کہتے ہیں آنے والی حدیث میں ضرب واحد کی کوئی تصریح موجود نہیں ہے صرف علیہ کبر سعید کا ذکر ہے اس نے امام بخار نے باب کو نمان بان دیا ہے یہ اکثر حضرات کی تو چی ہے واؤد مولانا ذکر رحم اللہ اہم. ماشاء اللہ اللہ کریم زبردست پام عطا کی تصویر والد رحم اللہ فرماتے ہیں یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے اور ماشاءاللہ اللہ دو بھائی بہت اچھا مجھے پسند ہے یہ ایک سوال کا جواب ہے سوال یہ ہے کہ بھائی بلال حضرت عمار جو کہتے ہیں کہ تمام ہاتھ تو لوٹ فوٹ ہوا میں زمین پر تو کیا آیت تیمم جو ہے حیرت عمار نے نہیں سنی تھی کہ فتح اور فتح تو آئیے آیت عمار نے نہیں سنی تھی جب آیت حضرت عمار نے سنی تھی تو وہاں پہ تو غسل کے لیے اور وضو کے لیے ایک ہی تیمم کا ذکر ہے تو پھر حضرت عمار تما آخ تو لوگ پوٹ کوئی کیوں ہوئے زمین پر آپ بات سمجھ گئے ہو بھائی ویسے محنت کر اللہ کی بات بہت عجیب ہے تمہیں پسند ہوں یعنی جب آئے سنی ہے تو وہاں تو النساء اولا مسمن صاحبان فتح تو یہ بن ہے تو حدث اصغر بھی ہے تو تیم حدث اکبر بھی ہے پھر تما حضو کا کیا مطلب ہے تو اس کا ایک جواب کہتے ہیں علماء لکھتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمار کو فتیمم سعید دن تو یہ کہ آج پہنچی تھی یہ حصہ لیکن پوری آت نہیں پہنچی تھی لیکن مولیا فرماتے کی بھی بات اچھی نہیں ہے اصل وجہ جو مکتی ٹکتی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر کو ابھی آتے تیمم پہنچی نہیں تھی سر تیمم کا مسئلہ سنا تھا اور کے کبھی شہید سنا تھا یہ بہت عجیب بات ہے موبائل کہ فتح سعیدن والی پوری آتم ابھی امار کو نہیں پہنچی تھی کے آلے کبھی شہید پہنچی تھی تو اب امام بخاری یہ جواب دینا چاہتے ہیں کہ اے او سہید نواز نے سوال کر دیا کہ صحابی رسول ہو کر صحابی رسول ہو کر تمام آگ تو زمین پہ نوٹ پوٹ کیوں ہوا کیا اس کو قرآن نہیں سنی اور سمجھ نہیں آئی اس کو امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابھی انہوں نے پورے آگ کو نہیں سنا تھا صرف نبی پاک سے آلیہ کبھی شہید سن سنا تھا آلیہ میں شہید میں بھی پاک سے سنا تھا اس لیے اس نے کہا کہ آلیہ کبھی شہید یہ ابھی پورے آگ نہیں پہنچی اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی وہ آئے اور جملہ افراد کو وہ ہو سکتا ہے ہم اب بخاری شریف پڑھ رہے ہیں نا لیکن اگر ایک طالب علم درس میں نہ ہو اور اس وہ آدمی اس درس سے حج میں شریک نہ ہو تو ہم تو کہہ سکتے کہ بخاری پڑی ہے صنعت دی جائے گی لیکن ضروری بات ہے کہ ایک سبق اسے ہے وہ ایک سبق میں نہیں تھا پانچ اور میں نہیں تھا اب نہیں سمجھتے ہو اگر یہ کر کے دیکھیے جب بخاری میں یہ مسئلہ ہے تو یہ بخاری والے سند والے نے کیوں انکار کیا یا نہیں تو بخاری تو پڑی ہے لیکن وہ درس میں نہیں تھا نا گیراد بھی سعید امار کو یہ حدیث پہنچی ہے آج ابھی نہیں پہنچی تھی اس لیے فتم آپ کو ہوا ہے لہذا امار سے کوئی اعتراض نہ کرو بولے ذکر فرماتی رہے ملا کہ ماں بخاری جو ہے حتی امار کی طرف سے جواب دے رہے ہیں سمجھ گو جی موتل ایک کرار کیا ہوا جدا ہوا القوم فقال يا فلان ما منا کن تصلي في القوم چین تجھے روکا کہ قوم کے ساتھ شریکوں کا نماز پڑھتا بخاری یا رسول اللہ صاحبت جنابت مجھے جنابت پہنچی ولاما اب میرے پاس پانی نہیں ہے پالا حضرت نے فرما لیا کبھی سہید ہی فن ہوں یقینی کا شہید کا جملہ ہے امام بخاری فرماتے کما حق اس لیے ہوا کہ ابھی کبھی شہید کا جملہ پہنچا کتنی سونی گائے ہے کہ نہیں ماشاء اللہ ذکر ہے ہماری سونی گائے اب وہ باتیں جو امام بخاری رحم اللہ کی عادت ہے کہ باپ کے آخر میں ایسے جملہ لاتے ہیں جس سے باپ کے اختتام پر اشارہ ہو تو اس میں دو بات ایک بات یہ ہے کہ محتلفیل قوم ایک آدمی تھا وہ قوم سے علیحدہ ہو گیا تھا بات سمجھتے ہو وہ قوم سے علیحدہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا تو باب تعمن جو ہے باقی ابواب سے علیحدہ ہو گیا ہے گرم کی ہے کتاب المن کے اعتداد ہو گیا ہے نا کیسے باقی ابواب سے جدئی ہو گئی ہے ختم ہو گیا ہے دوسری بات میں نے ایک شرح میں دیکھی مجھے وہ بھی پسند ہے امام بخاری آخر میں لاتے ہیں کہ ایک ادمی معتظل من القوم تھا جس کے پاس کوئی مسئلہ جواز تیمم کے لیے نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو یہ بھی میرے باپ کا آخری حدیث ہے باب تیمم کے عنوان پر میرے شک میرے شک کے ساتھ ان کے علاوہ میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے اللہ تعاف سمجھا رہے ہیں. امام بخاری فرماتی ہیں معتظر سے یہ آدمی نماز کے وقت پونک سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا تھا اس لیے کہ جواز تیمم کے لیے اس کے پاس بھی مسئلہ یعنی آدے سلاد کے لیے اس کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی تھا تو جنب تیمم کا مسئلہ معلوم نہیں تھا ٹھیک ہے نا اس لیے علیحدہ ہو کر بیٹھ گیا تھا اس کے پاس جواز تیمم کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اے طلباؤ کتاب تیمم میں ان احادیثی مذکورہ کے علاوہ میرے شر پر میرے پاس باقی حادیثی نہیں ہیں اسی پر اکتفا کرو ٹھیک ہے نا یاد بھی آپ سمجھ گئے ہو مولان زکریا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ابن حجر کے ساتھ میری بھی ایک بات چلتی ہے وہ یہ ہے کہ پالے کا بس صحیح دے پہ کے بس صحیح دے ختم ہوا تو باپ کے اختتام کے ساتھ ساتھ عمر کی اختتام کے اختتام کی طرف بھی اشارہ ہے ٹھیک ہے نا جب پانی نہیں ہے تو کا بس صحیح دے ٹھیک ہے تو <تصفح> ایک دن سب زندے سعید میں مل جائیں گے تو موت بھی سب آنے والے ہیں بات سمجھ گئے مولز کریا رحم اللہ فرماتی ہیں کہ ابن حجر کے ساتھ ساتھ میری بھی بات چلتی ہے اللہ کا بھی سعید کے دیا ہے تیمم کے لیے کیا شرطیں مٹی سے ملنا ہے جس سے تیمم والا مٹی سے ملتا ہے بخاری پڑھنے والوں پڑھانے والوں ایک دن تم بھی مٹی کے ساتھ مل جاؤ گے تو گویا کی خاتمہ عمر کی طرف اشارہ ہے مولا کریا رحم اللہ یہ کون سا مہینہ ہی؟ دو ہیں میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ تاریخ ہے سات دو دو ہزار نو یہ تو پنجیر کا درخت سفر المظفر چودہ سو تیس ہفتہ یہ بھی ان کا ہون ہے اصل میں یہ میرے مدر سے کتاب میری مدرس گیا نا تو ہو سکتا فلبا نے تو کیا خیال ہے